اَزمن جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے سبحان لیل من الى بارک ما من <تصفح> وہ ذات پاک ہے جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے دور کی مسجد تک لے گئی جس کے ارد گرد کو ماحول کو ہم نے بہت برکت دی ہے لنوریا من آیاتنا تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں هو سمیر البصیر یقینا وہ خوب سننے والا بہت دیکھنے والا ہے ہاں اکسا کا مانا ہوتا ہے دور وآتینا موسی کتابا اور ہم نے موسی کو کتاب دی وجعلناه قدلی بنی اسرائیل اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ غریۃ من حملنا معنوح اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا انه کان عبد شکور یقینا وہ بہت زیادہ شکر گزار بندہ تھا وقن بَنِ اسرائیل اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا لطف صدن اردمرطین والاً کبیرا کہ تم زمین میں ضرور دو مرتبہ فساد کرو گے اور غالب ہو جاؤ گے یا غلبہ پالو گے غلبہ پانا بہت بڑا اور جب وعدہ آگیا ان میں سے پہلی, کا پہلی باری کا تو ہم نے ان پر اپنے سخت لڑائی والے کچھ بندے بھیجے تو وہ داخل ہو گئے گھروں کے اندر اور یہ وعدہ تھا کیا گیا یہ جو پیچھے اللہ نے وعدہ کیا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے دو مرتبہ لڑائی جھگڑا کرو گے تو یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ مغلوب ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری مرتبہ لڑائی میں ان کو غالب کر دیا اس کی طرف اشارہ ہے ثم ردنا لکم القرط علیہم و امددناکم بی اموال و بینین و جعلناکم اکثر نفیرا پھر ہم نے تم کو ان پر دوبارہ غلبہ دے دیا اور ہم نے تمہاری مدد کی مال اور مالوں اور بیٹوں کے ساتھ اور ہم نے تم کو بنا دیا نفری کے اعتبار سے زیادہ تعداد میں زیادہ کر دیا۔ ان احسنتم واحسنتم لنفسيكم اگر تم نیکی کرو تو تمہاری نیکی اور بھلائی تمہارے اپنے ہی لیے ہے و ان اسعتم فلاها اور اگر تم نے کوئی برائی کی تو وہ بھی اسی کے لئے ہے فاذا جاء وعد الاخره تو جب آخری باری کا وعدہ آیا لیسو وجوح تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں ولید خل المسد کمادہ خالوح اولا مرہ اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں جیسے وہ پہلی بار داخل ہوئے تھے ولی تبیر ما التبیر اور تاکہ وہ ہلاک کر دیں ان کے غلبے کو ہلاک کرنا ربرحم قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے وہ اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے وجہ النا جہنم الکافرین اور جہنم کو ہم نے کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے ان حاضل قرآن اقوام یقیناً یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس کی جو سب سے سیدھا ہے یعنی سیدھے راستے کی وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ يَعْمَلُونَ اور ان مؤمنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے ان, لهم کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے وَأَنَّ اور یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ویدال ابری دعا اہ بالخیر وقان السان و اور انسان برائی کی دعا بھی ایسے ہی کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے اور انسان بہت جلد باز ہے رب تاکہ تم اپنے رب کا کچھ فضل تلاش کرو سین حساب اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو وک اللہ شی ان فص النا اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے وَكُلَّ انسان وک اللہ انسان اور ہر انسان کو ہم نے اس کا نصیب اس کی گردن میں اس کی قسمت اس کی گردن میں ڈال دی ہے لازم کر دیا ہے وہ نقر جولہ قیامتی کتابیں القاہ منشورہ اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے لکھا ہوا ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا کتابک اپنی کتاب پڑھ کفاب نفسی علی کا حصیبہ آج تو خود ہی اپنے آپ پر بطور محاسب حساب لنے والا کافی ہے کا جو ہدایت پاتا ہے جس نے ہدایت پائی تو یقیناً اس نے اپنے لیے ہی ہدایت پائی ومن من غلّہ فنما یغ اور جو گمراہ ہوا وہ اسی پر گمراہ ہوتا ہے ولا تزر وازره وزر اخرى اور کوئی بوج اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اور ہم عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی رسول بھیج دیں پیغام پہنچانے والا بھیج دیں واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مطرفيها ففسقوا فيها, ففسقو فيها فحط عليها القول فدمرناها تدميرا اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو دیتے ہیں وہ اس میں فسق نافرمانی کرتے ہیں تو ان پر قول ثابت ہو جاتا ہے بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ہلاک کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں بری طرح سے برباد کرنا وکم اہلکنا مِن اور نو کے بعد ہم نے کتنے ہی زمانوں کو حالات کیا وقفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصيرا اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں بہت زیادہ دیکھنے والا اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا کافی ہے من کان یرید العاجلہ تعجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد جو دنیا چاہتا ہے ہم اس دنیا میں اس کے لیے جو چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں ثم جعلنا له پھر ہم اس کے لیے بنا دیتے ہیں جہنم کو وہ اس میں داخل ہوگا مزمت کیا گیا گیا تھا اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے جس نے آخرت کا ارادہ کیا اسی کے لیے اس نے کوشش کی فَوَهُوَ مُؤْمِنٌ اس حال میں کہ وہ ممن تھا فلاسم مشکورہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی گئی ہے من عطاء وما عطاء <محضورا> ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں یا ہر ایک کو زیادہ کرتے ہیں ان کو اور ان کو رب کی اطا سے اور تیر رب کی عطا روکی گئی نہیں ہے اندر دیکھ کیف فضلنا بعدهم علا بعد ہم نے بعض کو بعض پر کس طرح سے فضیلت دی ہے ولل آخرت اکبر اکبرات وہ اکبر تفریح اور یقینا آخرت درجے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑی ہے لا تجعل مع الله اله الاخر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہ بنا فتقعد مذموم مخذولا تو تو ورنہ تو بیٹھ جائے گا مذمت کیا گیا مدد چھوڑا گیا وقضى ربك اور تیرے رب نے فیصلہ کیا اللہ تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان نیک سلوک کرو کل کی بارہ احاد اوکیلا جب کبھی تیرے پاس دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ ہی جائے افن تو ان دونوں کو اف نہ کہیما اور ان دونوں کے لیے بہت عزت والی بات کہ وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کا بازو جھکا دے و قل اور کہ رب ارحمهما كما ربياي صغيرا اے میرے رب ان دونوں پر ویسے رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا تھا میری پرورش کی تھی ربکم اعلم بما فی نفوسکم تمہارا رب وہ خوب جانتا ہے زیادہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے ان تکون صالحین اگر تم نیک ہو گئے فانه کان للاوابین غفور تو یقینا وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے واتیذ القرب حقه والمسکین وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا اور قریبی رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دے اور تو فضول خرچی نہ کر فضول خرچی بے جا خرچ کرنا کان اقوان شی عقین و قانشی قان الربی کفغرا یقیناً بے جا خرچ کرنے والے فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان ہمیشہ سے ہی اپنے رب کا نہ ہے یہ فضول خرچی کے لیے قرآن میں اللہ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں اسراف اور تبذیر ہیں دونوں فضول خرچی لیکن تبذیر زیادہ خطرناک ہے اسراف کی نسبت ان دونوں میں فرق ہے تبذیر ہوتی ہے کہ ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے اس چیز پر پیسہ خرچ کرنا یہ ہے تبذیر اور اسراف یہ ہوتا ہے کہ ضرورت ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنا خرچ کر دیا گیا ہے <تصفح> یہ اسراف ہے نہیں اس کا فائدہ ہے نا آپ نیچے کی بات کر رہے ہیں دیواروں پر اگر چپس کرا دی جائے پتھر لگا دیا جائے ٹائلیں لگا دی جائیں ان کا ایک اپنا فائدہ ہے اب مثال کے طور پہ اگر اس پہ آپ کریں گے نا چنا سال بعد ختم ڈسٹمبر کریں گے تو وہ پانچ چھ سال بعد ختم ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ اور اگر پینٹ کر دیں گے تو وہ پانچ چھ سال دس سال چل جائے گا زیادہ زیادہ چل جائے گا اگر لیکن ہاں سیم ہو تو پھر تو سال بھی نکالے گا نا لیکن سیم ہو چاہے کچھ بھی ہو اگر آپ اس پر ٹائل لگا دیں لائف ٹائم جب تک دیوار کھڑی ہے کوئی خرچہ نہیں یعنی کہ اگر اس پر آپ نے زیادہ خرچ کیا اس کا کوئی مقصد ہے فائدہ حاصل ہو رہا ہے یہ فضول خرچی نہیں نہ تبذیر ہے نہ اسرا اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ مسجد میں نماز کے ٹائم اب ادھر ہیں محسوس ہوتی ہیں ان بندوں کو جن کی نظر کمزور ہے وہ تو کہتے ہیں دو چار اور جالے جائیں رہے ہیں اب نماز پڑھنی ہے نماز کے وقت میں کوئی موتی تو نہیں پرونے کیا کرتے ہیں جتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں مسجد کی وہ ساری کی ساری جلا دی یہ فضول خرچی ہے چلو ہیٹر سے تو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ تو فائدہ دے رہا ہے نا اس کا مقصد ہے ایک ایسا کام چلانا چاہیے اگر سردیوں میں دیکھیے ایک چیز ہے جس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے بے فائدہ چیز یہ غلط ہے اچھا یہ جو ڈبل اسٹوری مکان بناتے ہیں جس کے بارے میں ہاں ضرورت ہے وہ تو بنائیں آج کل تو ہر کسی کو ضرورت ہے ٹریپل سٹوری کی ایک سٹوری میں خود رہے اور باقی کرایے پہ دے کے ذریعے بنائے یعنی با مقصد کوئی بھی کام ہو وہ اشراف یا تبزیر میں نہیں آئے گا فضول خرچی وہ ہے جہاں پہ مقصد کوئی نہیں یا پھر مقصد تھوڑے سے ہل ہوتا ہے یہ زیادہ لگا دیتا ہے اب مثال کے طور پہ اب اس راف کی مثال سمجھیں کہ پردے یہ دروازے یا کھڑکیوں کے آگے لٹکانے والے آپ اگر ہلکا سا پردہ لیں گے چالیس پچاس روپے میٹر والا تو وہ جلدی ختم ہو جائے گا خراب ہو جائے گا اب ذرا اچھا پردہ لے لیں ہزار پندرہ سو میں اچھا پردہ بہترین مل جاتا ہے اور وہ سال ہر سال چلتا ہے بغیر کسی ٹینشن کے لیکن آپ ہزار پندرہ سو والا پردہ لینے کے بجائے آپ پردے لیں دس دس ہزار کے ریشمی پردے اسپیشل کام اس نے بھی وہی کرنا ہے جو ہزار پندرہ سو والے نے کرنا ہے اور چلنا اس نے بھی اتنی دیر تک یا اتنی دیر تک اس نے چلنا ہے تو یہ اسراف ہوگا کہ ایک چیز ضرورت کی ہے لیکن اس پر جو خرچ کیا ہے وہ ضرورت سے زیادہ خرچ کیا ہے ایسے گھروں کے اندر وہ سینریاں بڑی بڑی مہنگی لوگ لا کے لٹکا دیتے کیا فائدہ جی کوئی بھی نہیں بس جی خوبصورتی ہے فانوس, فانوس بھی ایسا ہی ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں بالکل بے فائدہ چیز فانوس ہے فانوس بلکہ فانوس جو لائٹ کو وہ کم کرتا ہے زیادہ نہیں کرتا جو آج کل کے فانوس ہے نہ فانوس کا का اصل کام کیا تھا کہ وہ روشنی کو بڑھائے تو آج کل جو فانوس آ رہے ہیں وہ روشنی کو بڑھاتے نہیں کم کرتے ہیں تو یہ جو ڈیکوریشن نیری ڈیکوریشن جس میں ڈیکوریشن کے سوا اور کوئی مقصد نہیں یہ فضول خرچی ہے میں, میں اس کا مقصد ہی کوئی نہیں وہ آئے گا تبزیر میں جس کا مقصد ہے لیکن وہ اس سے کم خرچے میں مقصد پورا ہوتا ہے خام خواہ زیادہ کیا گیا ہے وہ اشراف میں آئے گا وہ امتہ رَحْمَةٍ ربی کا ترجوح فق الحم قَوْلًا سورا اور اگر کبھی تو ان سے بے توجہی کر لے اعراض کر لے اپنے رب کی رحمت کوئی رحمت تلاش کرنے کی وجہ سے جس کی تو امید رکھتا ہو تو ان کے لیے وہ بات کہہ جس میں آسانی ہو آسان بات کہیں بوقات والدین سے اعراض کرنا پڑ جاتا ہے اللہ کی فرما برداری کی خاطر تو پھر بھی ٹھیک ہے والدین سے اراض کر لیں لیکن جو ان کو پیکج پیش کریں وہ آسان ہو کئی لوگوں کے وہ والدین دینی کاموں سے روکتے ہیں ایسے خام خام وہ لڑکا داڑھی رکھ لے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پہلے بالکل ٹھیک ہے نماز پڑھنے لگ جائے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر ایسے کامل سے اراز کرنا پڑے گا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوْكِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا قُلَّ الْبَسْتِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا اور اپنے ہاتھ کو نہ کر باندھا ہوا اپنی گردن کی طرف اور نہ اس کو پھیلا دے مکمل طور پر وگر تو بیٹھ جائے گا ملامت زدہ تھکا ہوا یعنی کہ نہ زیادہ کنجوسی کر اور نہ ہی زیادہ خام خام خرچی کر دونوں کام نقصان دے ہیں کنجوسی کرو گے تو مذمت ہوگی لوگ ملامت کریں گے برا بلا کریں گے اور اگر زیادہ ہی خرچ کرنے لگ جاؤ گے تو پھر تھک کے بیٹھ جاؤ گے سارا کچھ پڑا کے اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزقَ لِمَن <وَيَقْدِر> تیرا رب ربس کو پھیلاتا ہے جس کے لیے خَبِيرًا بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ان کو خوب دیکھنے والا ہے ولا تولا کم خوشیت املاک اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے نخن کم ہم ہی انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی تمہیں بھی ان قتل کبیرا یقیناً ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے ولا تقربہ اور زنا کے قریب نہ جاؤ انکانا فاحشت وسا سبیلا یقیناً یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے ولا تخت التي حرم اللہ اللہ بلح اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حق کے بغیر قتل نہ کرو مظلومن قتل, قتل کر دیا گیا فقد جعلنا ہی سوپانا تو اس کے ولی کے لیے ہم نے پورا غلبہ رکھا ہے فلاں تو قتل میں اسراف نہ کرے حد سے نہ گڑے ان کان منصورا یقیناً وہ مدد کیا گیا ہے ولاقرا شدھا اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ اچھا ہے حتیٰ یب لوگا اشودھا کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے وہ بالعہد اور وعدے کو پورا کرو وعدے کو وفا کرو ان العہد کان مسقولا یقینا بعد احد جو ہے وہ سوال کیا گیا ہے واوفو الکیل اذا قلتم اور تم ماپ کو پورا کرو جب ماپو وزنو بالقصاص المستقيم اور سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو ذالک خیر و احسن تاویلا یہ بہتر ہے اور تاویل کے اعتبار سے انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے ولا تقف ما ليس لك به علم اور اس چیز کی پیروی نہ کر اس کا پیچھا نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے ان السمعا والبصرا والفؤادا كل اولئك كان کا عنه مسؤولا يقينا کان آنکھ اور دل ہر ایک سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا ولا تمش في الارض مراحا اور زمین میں اکڑ کر نہ چل لن ان نقلن تخری قل اردل تو نہ کبھی زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے کلو دال کا کانا سہو اندوری کا مکروہا یہ سب کام ان کا ان کی برائی تیرے رب کے ہاں ہمیشہ سے ہی ناپسندیدہ ہے ذالک بما اوحى الیک ربک من الحکمہ <coughs> یہ وہ حکمت ہے جو اللہ نے تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہے اس حکمت میں سے یہ باتیں ہیں ولا تجعل مع الله الهہن اخر اور اللہ کے ساتھ تو کوئی دوسرا الہ نہ بنا پھتلق فی جہنم ملوم مدھورا وہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور دھتکارا گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کہا ہے رالی کا مما اور ہا علی من الحکمہ یہ ساری جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں یہ حکمت میں سے ہیں اب لوگ حکمت کس کو سمجھتے ہیں کہ جی بس کسی کو کچھ نہ کہو حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھاؤ چور کو چور نہ کہو یہ حکمت ہے نہیں حکمت یہ نہیں ہے حکمت یہ ہے کہ جو برا ہے اس کو برا کہو جو اچھا ہے اس کو اچھا کہ ٹھیک ہے تو حکمت یہ نہیں ہے کہ بندہ وہ موقع پہ آ کے چپ ہو کے بیٹھ جائے نہیں حکمت یہ ہے کہ جو حق ہے اس کو بیان کیا جائے ہاں وہی نا کہ جو مختول کے اولیاء ہیں ان کے لیے پورا غلبہ ہے پورے اختیارات ہیں چاہے تو قتل کے بدلے قتل چاہے تو, قساس لے. چاہے تو معاف کر دیں یہ مکمل اختیارات مقتول کے اولیاء کے پاس اچھا لہذا ایسا... جو قتل کرنے والا ہے وہ قتل کرنے میں حادثے نہ بھڑ جائے سوچ سمجھ کے کسی کو قتل کرے نہ حق کسی کو نہ مارے اچھا قتل قتل کے بدلے قتل دیت وہ سو, مقرر کیا نے سو اونٹ کی کروڑ کیوں جی تین لکھ دے جا مناسب تین کروڑ سیدا سیدھا نہیں انت ہے نی وا جی بندے لیکن وہ بہت چھوٹے ہوئے اندی انہوں عمرہ بھی متا کچھ اونٹیاں ایسا نے میرے گالبن پچی ایک جہاں کہ حاملہ ہو اَفَا اَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينِ کیا تمہیں تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ چن لیا ہے بیٹوں کے لیے تمہیں تمہارے رب نے چن لیا ہے وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا اور فرشتوں سے اس نے بیٹیاں بنا لی ہیں إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا یقینا تم بہت بڑی بات کہتے ہو مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور خود اپنے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی اس کو قتل کر دیتے کہ ہمارے صرف بیٹے ہی بیٹے ہونے چاہیے تو پیچھے بھی یہ بات آئی تھی کہ جو تم ناپسند کرتے ہو اسے تم نے اللہ کے لیے مختص کر دیا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں اور تمہارے لیے وہ جو تم پسند کرتے ہو بیٹے یہ جاہلیت کے دور میں لوگوں کے وتیرے آج بھی کئی لوگ وہ بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ منہ کالا ہو جاتا ہے ہاں جی یہ واقعہ سنایا ایک کہتے ہیں ہمارے یہ گزرا والا وہ محلہ کیا نشہ روڈ کا تو ایک آدمی نے جناب وہ الٹراساؤنڈ وغیرہ سے معلوم ہو جاتا ہے لگا لیتے ہیں وہ پتا چلا جی بیٹا پیدا ہونا اس نے نا کئی من مٹھائی تیار کروائی تو اور بڑا اہتمام کیا تو جب ڈلیوری کا وقت آیا تو پیدا ہوئی بچی تو منہ لٹکا کے پھرتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا یہ لوگوں کی صورت حال ہے آج بھی وہ تو مان گئی نا اور اس مولر وہاں فت گئی